کا مرکزی دعوی اور مرکزی مضمون اسی کو شفیع غالب سمجھ کے نہ پکارو اس مضمون کو اللہ نے صورت یونس کی آیت نمبر تین میں بیان فرمایا ما من شفی المباد ازن جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں میں ان کی بات اور وہ اللہ سے کام کروا لیتے ہیں میرے دربار میں میرے سامنے اس وقت تک کوئی بندہ لب نہیں کھول سکتا جب تک میں اجازت نہ دوں معمن شفی جس شفاعت کا تصور تمہارے ذہن میں ڈنڈے والی غلبے والی زور والی اس طرح کا کوئی سفارشی نہیں ہے ہاں سفارش تو ہوگی لیکن میری اجازت کے بعد علماء کریں گے شہداء کریں گے حفاظ کریں گے معصوم بچے کریں گے انبیاء کریں گے اور سب سے بڑی شفاعت ہوگی آمنا کے لال کی یہ سورت یونس کا مرکزی مضمون سورت یونس کا جو پچھلا درس ہوا اس میں میں نے بیان کیا جس کی عبادت کی جائے جسے غائبانہ حاجات میں مشکلات میں پکارا جائے جس کے سجدے کیے جائیں قیام کیا جائے جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے منت مانی جائے جسے مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے جسے داتا گنج بخش و دستگیر شفا دینے والا رہائی عطا کرنے والا اولاد دینے والا جولیاں بھرنے والا سمجھا جائے جس کی عبادت اور غائبانہ جس کی پکار کی جائے اس میں دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے پہلی صفت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ مالک ہو مختار ہو نفع نقصان اس کے ہاتھ میں جو چیز آپ اس سے مانگنا چاہتے ہیں وہ چیز اس کے اختیار میں موجود یہی کہتی جس کی عبادت کی جائے جس کا سجدہ کیا جائے جس کی پکار کی جائے جس سے مدد مانگی جائے جس کے نام کی دہائی دی جائے جس کی نظر و نیاز دی جائے ضروری ہے کہ وہ مالک ہو مختار ہو متصرف فی الامور ہو نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہو مالک ہو یہ پہلی صفت اس میں ہونا ضروری ہے اس پر ہم پچھلے درس میں گفتگو کر چکے ہیں میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا دوسری صفت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ جس کی میں منت مان رہا ہوں جس کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں جس کو میں مشکل کشا مان رہا ہوں جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں جس کو میں غائبانہ پکار رہا ہوں اولاد کے لیے رہائی کے لیے شفا کے لیے برکت کے لیے رزق کے لیے روزی کے لیے کاروبار کے لیے قرضہ اتارنے کے لیے جس مقصد کے لیے بھی میں اس کو پکار رہا ہوں اس کے نام کی دہائی دے رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے حالات سے واقف ہو خبر ہو میری کوئی حرکت میرا کوئی سکون اس سے پوشیدہ نہ ہو, نہ, ہو نہ ہو وہ عالم الغیب ہو میرے حالات کو جانتا ہو میری پکارے سننے کی صلاحیت رکھتا ہو عالم الغیب ہو سینے کے راز جانتا ہو آہستہ پکاروں تب سمجھے زور سے پکاروں تب سمجھے کوئی پنجابی میں پکارے تب سمجھے کوئی انگلش میں پکارے تب سمجھے کوئی پشتوں میں پکارے کوئی فرانسیسی میں پکارے کوئی جاپانی زبان میں پکارے وہ ساری زبانیں جانتا ہو تو دو صفتوں کا ہونا اس معبود میں جس کو پکارا جا رہا ہے جس کی نظر دی جا رہی ہے جس کی نیاز دی جا رہی ہے اس میں دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے چونکہ یہ دونوں صفتیں اللہ ہی کی ہیں لہذا یہ سارے کام بھی کرنے ہیں کس کے لیے اللہ پکارنا ہے تو اس کو عبادت کرنی ہے تو اس کی نظر دینی ہے تو اس کی دہائی دینی ہے تو اس کی برکتیں طلب کرنی ہے تو اس سے جھولیاں بھرنی ہے تو اس نے دینا ہے تو اس نے خزانے بخشنے ہے تو اس نے دستگیری کرنی ہے تو اس نے فریادوں کو پہنچنا ہے تو اس نے چونکہ یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں اور علم غیب والی صفت علم غیب والی صفت چونکہ صرف اور صرف اللہ میں پائی جاتی ہے لہذا عبادت و پکار کرنی ہے تو صرف کس کی اللہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو دو تین جگہ دکھاؤں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یہ جو ہے نا علم غیب کا عقیدہ میرے حالات سے واقف ہونا میری پکار کو سننا میری حرکت و سکون سے باخبر ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے پھر میری طرف توجہ کیجیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہے بنیاد ہے اگر کسی شرک کرنے والے اور غیر اللہ کو پکارنے والے اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے کا یہ خیال ہو کہ جس کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں یا جس کو میں پکار رہا ہوں یا جس سے میں مدد طلب کر رہا ہوں اس کو میرے حالات کا پتا کوئی نہیں نظر دے گا منت مانے گا پکارے گا یا علی مدد کا نعرہ لگائے گا یا پیر مدد کا نعرہ لگائے گا اگر اس کا خیال یہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف نہیں ہے وہ ایک انسان ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے ہمارے حالات کو وہ نہیں جانتا تو وہ نہ اس کے نام کی نظر دے گا نہ نیاز دے گا نہ منت دے گا نہ چڑھاوا چڑھائے گا نہ پکار کرے گا نہ دہائی دے گا نہ اس کے نام کا نعرہ لگائے گا نہ اسے غائبانہ پکارے گا پہلا عقیدہ غیر اللہ کے پجاری کا پہلا عقیدہ غیر اللہ کے نام کی دہائی دینے والے کا پہلا عقیدہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے کا یہی ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے وہ عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نظر دے رہا ہے نیاز دے رہا ہے تبھی تو ہمارے دوست کہتے ہیں گیارہویں دی تو برکت ہوگی نہیں دی تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا گویا کہ پیرانے پیر کو ہمارے گیارویں دینے کا پتہ ہے علم ہے کس محلے میں کون آدمی میرے نام کی نیاز دے رہا ہے میرے نام کی نظر چڑا رہا ہے یہ پہلا عقیدہ ہوتا ہے قرآن نے اس کی تردید پر اتنا زور لگایا اور ہمارے شیوخ کے جو شیخ تھے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ سب سے زیادہ زور اس مسئلے کے سمجھانے پر خرچ کرتے تھے وہ لوگوں عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں بار بار وہ سمجھاتے تھے پڑھاتے تھے پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ علم غائب کیا ہوتا ہے اور اطلاع اللغیب کیا ہوتی ہے اللہ کسی ایک بات پر دو باتوں پر دس باتوں پر سو باتوں پر ہزار باتوں پر اپنے نیک آدمیوں کو مطلع کر دے باخبر کر دے اس کو علم غیب نہیں کہتے ہیں اس کو اطلاع الگ علم, علم غیب کیا ہے ذرے سے آفتاب تک کا علم قطرے سے سمندر تک کا علم تحت سرا سے سریا تک کا علم علم غیب کیا ہے علم غیب یہ ہے اس دنیا میں دریاں کتنے ہیں سمندر کتنے ہیں نہرے کتنی ہیں ندیاں کتنی ہیں اس کائنات میں دریاں کتنے ہیں دریاؤں میں پلنے والی مچھلیاں کتنی ہیں دریاؤں میں پلنے والی مچھلیاں کتنی ہیں کتنی مچھلیاں ہیں جو ایک دوسرے کو کھا گئی ہیں کتنی مچھلیاں ہیں جو کسی کی جال میں آ گئی ہیں کون سی مچھلی کس شکاری کے جال میں آکے گھر کے چولہے پہ جا کے چڑھے گی اس کو کھانے والا کون ہوگا اس کی ہڈیاں جہاں پھینکی جائیں گی ان ہڈیوں کو کون سی بلی کھائے گی یہ مکمل اور کلّی علم ہر ہر چیز کا یہ صرف کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے ریت ریگستان کتنے ہیں اس میں ذرے کتنے ہیں دریا کتنے ہیں اس میں پانی کے قطرے کتنے ہیں ستارے کتنے ہیں پہاڑ کتنے ہیں ان میں سنگریزے کتنے ہیں درخت کتنے ہیں درختوں کے ساتھ لگنے والے پتے کتنے ہیں اس کائنات میں بوٹے کتنے ہیں ان پہ لگنے والے پھول کتنے ہیں پھول کی پتیاں کتنی ہیں ان میں لگنے والے پھل کتنے ہیں یہ پھل جو لگے ہیں اس کو توڑے گا کون توڑ کے یہ کس پہ لا دے گا کس مل میں جائے گا کس منڈی میں جائے گا کون وپاری اس کو خریدے گا تھوک کے حساب سے؟ پھر کون بیچے گا پرچون کے حساب سے پھر کون خرید کے لے جائے گا خرید کے کون کس طرح اسے استعمال کرے گا درختوں کے پتے کتنے ہیں پھول کی پتیاں کتنی ہیں لگنے والے پھل کتنے ہیں درختوں کے پتے اور ٹہنیاں کتنی ہیں انسان کتنے ہیں انسان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں ہر ہر انسان کے اگنے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں اس دنیا میں کیڑے مکوڑے کتنے ہیں چیمٹیاں مچھر مکھیاں کتنی ہیں کب پیدا ہوئی کہاں پیدا ہوئی ان کا باپ کون ہے ماں کون ہے بھائی کون ہے ماسی کون ہے پھپھی کون ہے ان کی بھی تو ہے نا بھائی ایک مکھی جو پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ کتنی اور مکھیاں پیدا ہوئی ہیں نر کتنے پیدا ہوئے مادہ کتنے پیدا ہوئے باپ کون ہے ماں کون ہے ماسی کون ہے پھوپی کون ہے نانی کون ہے دادی کون ہے دادا کون ہے نانا کون ہے ایک مکھی کا علم بھی ساری کائنات کا علم میرے پاس ہے پڑھئے ایک دفعہ پھر تازہ کریں وہ یاد آیت القرصی والی یعلم ما بینا ایدیہم وما خلفہم آگے کیا ہوا پیچھے کیا ہوگا ماضی میں کیا ہوا مستقبل میں کیا ہوا ہوگا دنیا میں کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا یعلم ما بین ماں بیندیم و ما خلفوم ما کانہ ماں یکونا جو ہو چکا جو آگے ہونے والا ہے ہر ایک کا مکمل کلی محیط علم اللہ کے پاس ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں ولا یو ہی واہ میرے اللہ تو نے تو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں رکھی پتہ نہیں لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آئی اللہ فرماتے ہیں، ولا یو ہی تو بے ان تو کہتا ہے وہ میرے حالات سے واقف ہیں تو کہتا ہے وہ میرے گیارہویں دینے سے واقف ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے میں گھر سے چلتا ہوں تو بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں وہ عالم الغیب ہیں ہمارے حالات کو ہر ایک ایک کی بات کو جانتے ہیں اللہ نے فرمایا اوے پاگل ہر ہر چیز کو جاننا ہر ہر کے حالات سے واقف ہونا ہر ہر کے گھریلو حالات سے واقف ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے ولا یو ہی تو شہ نہیں شی ان صرف شہ نہیں شی ان تنوین تکلیل کے لیے یہ جو نون پیدا ہو رہا ہے شی ان یہ نون پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا عربی میں کبھی یہ نون مانا دیتا ہے عظمتوں کا کبھی یہ نون مانا دیتا ہے نون تنوین کا عظمت کے لیے سبحان الزی اسرا بے ابدی لئی لن نہیں رب ن وباس فیم رسولن وہاں اس نے عظمت کا مینہ دیا حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا میں تجھ سے ایک ایسے رسول کا سوالی ہوں جو اس بیت اللہ کو سجا دے اس بیت اللہ کو آباد کر دے اس بیت اللہ کا مکین بن جائے میں تجھ سے ایک ایسے پیغمبر کا سوالی ہوں جو شریفوں میں اشرف ہو حسینوں میں آسن ہو جمیلوں میں اجمل ہو کاملوں میں اکمل ہو رسول لن میں تو اسے ایک عظیم رسول کا سوالی ہوں یہاں نون نے عظمت کا مانا دیا کبھی کبھی وہ قلت کا مانا دیتا ہے سبحان لیلن. یہاں اس نے قلت کا مینا دیا پوری رات نہیں رات کا کچھ, کچھ حصہ یہاں بھی یہ قلت کا معنی دے رہا ہے ولا یو ہی تو من علمی ہی شہ کیا ہوتی شہ پہلے کیا ہوتی آگے اللہ نے نون تنوین کا رکھ دیا ولا یو ہی ان کوئی حقیر سے حقیر چیز کمزور سے کمزور چیز حکیر سے حقیر چیز ایک چیز کبھی کلی اور مکمل علم ان کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے ایک چیز کبھی ایک چیز کبھی بے شعی ان ایک مکھی بے شعی ان ایک چیمٹی بے شعی ان ایک مچھر بے شعی ان کپڑے سے نکلنے والا ایک دھاگا اس دھاگے کا مکمل علم کس کھیت میں بویا گیا کس نے چنا کس پہ رکھ کے کہاں لایا گیا کس مشین میں اس کا دھاگا بنا کس نے بنایا کس دکان پہ آیا کس نے بیچا کس نے خریدا کس درزی نے سیا اب وہ دھاگا نکل کے کہاں چلا گیا اللہ, اللہ فرماتے ہیں، تو کہتا ہے ہر ہر چیز کو جاننا ایک مکھی ایک مچھر ایک کیڑی ایک چیمٹی کا مکمل اور کلّی علم میرے سوا کسی کے پاس قرآن نے تو ان چیزوں کو بیان کیا نا دیکھی ایک جگہ پہ دکھانا تو بعد میں چاہتا تھا لیکن ذہن میں ایک بات آ گئی تو پہلے وہ جگہ دکھا لیتے سورت کا نام ہے سورت نامل نامل کہتے ہیں چیمٹی کو اس میں چونکہ چیمٹی کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا لہذا پوری سورت کا نام اللہ نے رکھ دیا سورت ان یعنی وہ سورت جس میں اللہ نے چیمٹی کا واقعہ ذکر کیا موقع ملا تو اس کو بھی بیان کرتا ہوں لیکن پہلے ذرا اللہ کا علم اور اللہ کے سوا اوروں کا علم اس کو ذرا دیکھتے ہیں جی ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا سورت کا نام سورت نم بیسواں پارا پہلا صفحہ اور آیت نمبر ہے پینسٹھ یعلم من سماوات ول ارضبا <الْغَيْبَة> بڑا آسان سا میں ہے کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں لیکن یہ تو کستوری کی ڈبیا ہے نا قرآن پاک اس کو جب بھی کھولیں گے انشاءاللہ اللہ نئی محکمہ قرآن جو ہر کتاب پڑھ کے بندہ اکتا جاتا ہے قرآن تو پھر قرآن ہے نا. اس کو ہر دفعہ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا ان شاء کل لا لم کل میرے پیغمبر اعلان کیجیے آپ اپنی زبان مقدس سے اعلان کریں شاید تیری زبان تے اعتبار کر جان کل میرے پیغمبر اعلان فرمائیے لا یعلم کرو مانا یعلم جانتا ہے جب لگ گیا لا دلی دلی دلی دلی دلی دلی. میں نے کیا بن گیا نہیں جانتے نہیں جانتا نئی علم رکھتا کون منف السماوات جو مخلوق کہاں رہتی ہیں آسمانوں, آسمانوں میں وہ کون ہے ملائکہ ہے اسرائیل ہیں اسرافیل ہیں جبرائیل ہیں حاملین عرش ملائکہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے آسمانوں والے ملائکہ ہیں انبیاء کی اروا ہیں نیک بندوں کی روئیں امبیا کی روئیں شہدا کی روئیں آسمانوں والے بھی نہیں جانتے ول ارض اور زمین والے بھی نہیں جانتے زمین میں کون ہے علم آئے اتکیا ہے صلح ہے شہد آئے بزرگان دین ہے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں آسمانوں والے بھی نہیں جانتے زمین والے بھی نہیں جانتے الغیبہ کس کو غیب کو نہ آسمان والے عالم الغیب نہ زمین والے آلے ملغیب اللہ مگر کون ہے لا اللہ لا یا لم الغیبہ اب یہی ہے نا لا الہ الا اللہ, اللہ لا یعلم الغیبہ اِلَّا اللہ آسمان والے بھی زمین والے بھی غیب نہیں جانتے غیب کا علم ہے تو صرف کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے یہ اپنا علم ذکر کیا نفی بھی کر دی پھر اپنا علم بھی بتایا آگے سنیے گا وَمَا يَشْعُورُونَ اَيَّانَ يُبَاثُونَ تو کہتا ہے وہ میرے حالات سے واقف ہیں تو کہتا ہے وہ عالم الغیب ہیں تو کہتا ہے ان کی نظروں سے ہم پوشیدہ نہیں ہو سکتے وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں ہمارے حالات سے واقف ہیں اللہ نے فرمایا و ما ان کو پتہ کوئی نہیں ان کو شعور کوئی نہیں ایو وسول وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے مطلب کیا ہے اللہ نے فرمایا تو کہتا ہے تیرے حالات کو جانتے ہیں او میرا بندہ اوتے اپنے حالات بھی نہیں جان جو اپنے ساتھ بیت رہی ہے ان کو تو اپنے حالات کا بھی پتہ نہیں ہے ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے جن کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے تو ان کو عالم الغیب سمجھے بیٹھے یہ جو صورت نام لینا اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم اس کی تفسیر پہ پہنچ جائیں ابھی تو ہم گیارہویں پارے میں بیسویں پارے تک آئیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ نے کیا تو وہاں بیان کریں گے کہ صورت نامل میں اللہ کہنا کیا صورت نمل میں اللہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں یہی دو چیزیں متصرف الامور بھی میں ہوں عالم الغیب بھی پھر اللہ یہاں چار قصے بیان کرتے ہیں نبیوں کے نبیوں کے قصے بیان کر کے اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں او دیکھو میرے نبی کو یہ متصرف الامور نہیں ہیں آو آو میرے پیغمبر کو دیکھو یہ عالم الغیب نہیں ہیں پھر اللہ نے واقع بیان کی ہے. حضرت موسیٰ کا اور حضرت سلیمان کا کہ ان دونوں کے حالات دیکھ لو ان دونوں کے حالات اس بات کو بتا رہے ہیں کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ اللہ, اللہ اللہ یہ دعویٰ ہے اس صورت کا مرکزی مقام ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دو نبیوں کے واقع بیان کیے پہلے بیان کیا حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ جب وہ اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی دس سال خدمت کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں مصر اپنے آبائی وطن میں اپنے گھر میں آ رہے ہیں قرآن کہتا ہے میرا بننے والا پیغمبر راستہ بھول گیا میرا بننے والا پیغمبر راستہ بھول گیا سورت تاہا میں بیان کیا شعرہ میں بیان کیا قصص میں بیان کیا نمل میں بیان کیا واپس آ رہے ہیں بیوی بی ساتھ ہیں بچے ساتھ ہیں رات کا وقت ہے سردی ہے سردی ہے رات کا ٹائم ہے پیغمبر راستہ بھول گئے ہے بیوی بی کو درد زہ شروع ہو گیا مصیبتیں ہیں دکھ ہیں پریشانیاں ہیں عجیب حالات ہیں سردی بھی ہیں کیونکہ قرآن اسے ایک لفظ ذکر کرتا ہے تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے بھئی سردی بھی ہے ابھی بیان کرتا ہوں سردیاں بھی ہیں اور راستہ بھولے ہوئے اتنے میں آگ نظر آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی آنستو نارا مجھے آگ نظر آ رہی ہیں لالی آتیکم منہا بخبرن اواجدو علن نارِ حدا میں جاتا ہوں بے قبسن واج اللہ میں جاتا ہوں. وہاں سے انگارہ لے کے آتا ہوں آگ جر رہی ہے انگارا لاؤں گا تو آگ سینکیں گے. تاپیں گے معلوم ہوتا ہے سردی ہے جو تاپنے کی اور سینکنے کی بات کر رہے ہیں انگارا لاؤں گا جلائیں گے اور آگ سینکیں گے اور اگر میں انگارا لانے میں کامیاب نہ ہو سکا کہ سردی بڑی ہے راستے میں بج جائے گا تو وہاں آگ جو ہے تو جلانے والا بھی تو کوئی ہوگا میں مصر کا راستہ ہی پوچھ کے آ جاؤں اس سے پوچھوں گا مجھے مصر کا راستہ بتا اللہ نے فرمایا تو کہتا ہے نبی عالم الغیب ہوتے ہیں اور میرا بندہ جو اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے وہ عالم الغائب ہوا کرتا ہے جسے اپنے وطن کا راستہ بھول جائے جسے اپنے آبائی شہر کا راستہ بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا ہے پھر آئے ہیں آگ کے قریب آگ دور ہو گئی ہے یہ پیچھے ہٹے ہیں آگ قریب آئی ہے حضرت موسا کے ذہن میں اس وقت بات آئی اوہو آگ اور درخت پہ آگ اور درخت پہ درخت جلتا نہیں ہے یہ بڑی عجیب بات ہے حضرت موسا واپس پلٹے آگ نے پیچھے سے آ کے کہا انی آن ربک میں تیرا رب ہوں جس کو آگ سمجھ کے آیا تھا یہ کیا سمجھ کے آئے ہیں اللہ نے فرمایا انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا حقیقت ہے وہ تو آگ لینے کے لیے آیا تھا یہ میری رحمت دیکھ میری رحمت دیکھ آگ لینے کے لیے آیا ہم نے نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا س... س... <تصفح> <مارض> یہ تو میری دین ہے نا کہ میں نے اسے نبی بنا دیا پیغمبر بنا دیا ہم نے فرمایا انہیں فخلا نالئی کا جوتیاں اتاری نہ قبل واد میرے پیغمبر کہاں کھڑے ہو مقدس وادی میں کھڑے ہو پاک وادی میں کھڑے ہو جوتیاں اتاری اگر حضرت موسا کو پہلے پتا ہوتا خدا کی کسم جوتیاں سمیت کبھی نہ چڑھتے انہیں تو یہ بھی پتا نہ چل سکا کہ یہ وادی کون سی ہے مقدس وادی ہے کبھی جوتیوں سمیت نہ آتے اتار دیجئے جوتیاں میرے پیغمبر آپ ایک مقدس وادی پر ہیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے لاٹھی ہے لاتھی پھینکی سام بن گیا حضرت موسیٰ بھاگنے لگے حضرت موسیٰ کو اس کا علم نہ ہو سکا اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کا واقعہ تم نے پڑھ لی ہے محسوس کرو نا وہ عالم الغیب ہو نہیں تو ہماری بات مانو نا لا منفی سما واطر گئی وا دوسرا واقعہ بیان کیا کس کا حضرت سلیمان حضرت سلیمان کا اس کو بیان کیا آیت نمبر اس کو بیان کیا آیت نمبر اٹھارہ میں آیت نمبر سورت نمل کی آیت نمبر اٹھارہ سفر نمبر ہے دو سو ت... تین سو اکتالیس پیچھے آنا پڑے گا جی انیسویں پارے میں جہاں سے سورت نمل شروع ہو رہی ہے پیغمبر ہیں تخت ہوا میں اڑتا ہے پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں جنات تابیں ہوا مسخر ہے جب اس کو کہتے ہیں تیز ہو جا تیز ہو جاتی ہے جب اس کہتے ہیں آہستہ آہستہ ہو جاتا ہوا تا بھی تخت ہوا میں اڑتا ہے پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی اور خود پیغمبر باپ پیغمبر خود بادشاہ باپ بادشاہ حضرت داؤد بھی بادشاہ پیغمبر یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں ذہن میں آئے کہ کتنا اونچا آدمی ہیں